وقالت الہود یہاں سے دوسرا شکوہ شروع ہوا وقالت الہود اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ لیست السارا نہیں ہے عیسائی اللہ شعی کسی چیز پر شہ سے مراد یہاں دین مذہب قالت الہود لیست النسارا اللہ شی اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسائی کسی دین پر نہیں ہے یعنی ان کا دین بےکار ہے وقالت ان اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ لئی ست الہود علا یہودی کسی دین پر نہیں دونوں ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں اور اللہ نے فرمایا بات یہ کہ وہ ہنگت لون اور یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں دونوں کتاب کے دعوے دار ہیں یہ عیسائی انجیل کو پڑھتے ہیں وہ کو پڑھتے ہیں اور دونوں کے پاس اللہ کا کلام ہے اور دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان کا کوئی دین نہیں اس کا کوئی دین نہیں اور یہ تو کہتے ہی کہتے ہیں کزالک تھی کسی طرح کال الزینا کہا ان لوگوں نے لا لمنا جن کے پاس علمی نہیں ہے مس دا ان سے ملتی جلتی بات ان کے برابر بات کی اور وہ کون ہیں وہ مشرقین ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دین ہی نہیں چلو ان کے پاس تو پھر کچھ کتاب تھی عیسائیوں کے پاس اور یہودیوں کے پاس یہ وہ بولے ہیں جن کو سرے سے کھاتے شمار میں ہی کوئی نہیں لاتا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دین نہیں ہے تو تو اللہ نے یہ جو کہا ہے نا یتلونل کتاب کہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ دراصل ان کے لیے بڑی ڈانٹ ہے کہ تمہارے پاس اللہ کے کلام نازل ہوا اور تم نے کیا کیا خدا کے کلام کے ساتھ اور دونوں دعوے داروں کے ہمارے پاس خدا کا کلام ہے اس کے باوجود لڑتے ہیں اس کے باوجود ایک دوسرے کو کہتے ہو کہ ان کا کوئی دین ہے؟ یہی حال اب مسلمانوں کا ہے کہ ان کے جتنے فرقے ہیں خدا کی کتاب پہ متفق ہیں ہر ایک کے پاس اللہ کی کتاب ہے اور اتنا ان جھگڑوں کو بڑھاتے ہیں اتنا جھگڑوں کو بڑھاتے ہیں کہ اپنے مخالفین کو جب تک وہ اسلام سے نکال نہ لیں اس وقت تک چین نہیں آتا حالانکہ اللہ کی کتاب ان کے پاس بھی ہے ان کے پاس بھی ہے ذرہ برابر گنجائش دل میں نہیں رہی کہ اپنے مخالفین کے دلائل پر بھی غور کر لیں ممکن ہے حق اس کے پاس ہو چلیے حق اس کے پاس نہیں ہے فرض کر لیجئے تو عامال میں اس سے غلطی ہو رہی ہے عقیدے میں تو غلطی نہیں ہو رہی کہ اسے بالکل اسلام ہی اس سے نکال دو یاد رکھیے یہ ایمان جو ہے کبھی کبھی اتنا چھپا ہوا ہوتا ہے دل میں کہ دوسرے کو خبر نہیں ہو سکتی پتہ نہیں چل سکتا حدیث میں آیا ہے فصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی طویل حدیث ہے اس کے آخر پہ یہ آتا ہے کہ مجھ سے کہا جائے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ اپنی امت میں سے نکالیے ان تمام لوگوں کو جن کے دل میں ایمان ہے اور ایک بار اور دو بار اور تیسری مرتبہ جب میں نکال کے آ جاؤں گا تو مجھ سے فرمائیں گے کہ اور میں کہوں گا اللہ میری امت میں سے کوئی نہیں رہا جس کے دل میں ایمان ہو اور وہ جہنم میں پڑا ہوا ہو تو اللہ کا اپنے دستے مبارک سے ایک یا ڈیڑھ لب کے برابر لوگوں کو نکالیں گے لب سمجھتے ہیں ہم؟ یہ اللہ کا ایک یا ڈیڑھ لب کے برابر اپنے ہاتھ سے نکالیں گے اللہ کا ہاتھ کیسا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے اور مجھ سے کہا جائے گا کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں اور ان کے دل میں اتنا تھوڑا ایمان تھا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا محدسین نے سو بڑی اچھی بات دیکھی وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اتنا کم ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چل سکا تو ہم اور تم جب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے اس کے دل میں اتنا ایمان بھی ہے یا نہیں تو اس لیے بڑے بڑے لوگ کفر کے معاملے میں فتوا نہیں دیتے تھے یہ ابن نجائم جن کا ہم نے ذکر آپ سے کیا کئی بار ابن نجائم رحمتہ اللہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ زندگی بھر کسی آدمی کے کفر کا فتوا نہیں دوں گا میں یہ کہوں گا کہ یہودی کافر یا عیسائی کافر یا اپنا فرقے والے لوگ کافر ہو گئے ہیں لیکن پرسنلی ایک آدمی کو میں کہوں گا کہ یہ کافر ہے وہ کہتے ہیں میں اس کو نہیں کہوں گا یہودی عیسائی تو خیر پرسنلی بھی کہے جا سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کے جو آپس کے اختلافات ہیں اس میں لوگ کہاں سے ایسی باتیں کرتے ہیں یہ ہے یتلون الکتاب وہ خدا کی کتاب کو ہلاک پڑھتے ہیں کزالی کا قال الزین اللہ اور اسی طرح کہا ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں ہے اور علم نہ ہونے سے یہ, مکہ مکر یہ عرب کے مشرقین ہیں صاحب رلمانی نے تفصیر میں اس چیز کو ترجیح دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مشرق جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں پر اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں کہ ان کا بھی کوئی دین نہیں ہے ف اللہ یا یہ ہے جواب اللہ نے دیا اللہ نے فرمایا اور اللہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فی, ما فی ہی فیختلفون جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرتے کہ کس کے پاس کس حد تک سچائی تھی اور جھوٹ کہاں سے شامل ہو گیا تھا دو چیزیں ہو گئی